أعجب الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفته بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال وسا فكانت هباء منبتا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 اللہ سبحانہ خانہ ہوا اہل ایمان کو قیامت کے دن جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا مومنوں کے جنتیوں کے بنیادی طور پر چار گروہ بنے گے جنت میں جانے کے حساب سے سب سے پہلا گروہ وہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو حساب کتاب کے بعد دائچ جنت کے اندر چلا جائے گا تیسرا گروہ ان لوگوں کا کہ حساب کتاب کے بعد جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائے گی تو ان کو جنت سے باہر جنت اور چہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہاں پہ روک کے رکھا جائے گا پھر آخر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور چوتھا گروہ جنت میں داخل ہونے والوں کا ان لوگوں کا ہوگا جن کی برائیاں اور گناہ نیتوں سے بڑھ جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے اور ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ صفع تعالی کے حکم سے ان کے اعمال کے حساب سے ان کو جہنم سے نکال نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا یہ چار گروہ بنیں گے اہل ایمان کے جنت میں داخل ہونے والے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں ف عما من اوی یا کتابی فوہا ام کرا کتابیا جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ میرا نام اعمال پڑھو تو صحیح انی درنت انی ملاکن ایسا مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب کتاب دیا جائے گا فہ و وہ رضامندی والی خوشی والی زندگی میں ہوگا فی جن عالیہ بلند واغات میں دانیہ کہ جن باغات کے پھل بیوہ جات وہ قریب قریب ہوں گے اور کہا جائے گا جو عمل تم آگے بھیج چکے ہو ان کے بدلے اب مزے سے کھاؤ اور پیو سورہ آکا کی ان آیات میں اللہ سبحانہ آنا ہوا نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا نامۂ اعمال ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے اس گروہ کے بارے میں بڑی وضاحت سامنے آتی ہے جیسے سورہ واقعہ میں اللہ سکھانا تعالیٰ نے سابطون کا ایک گروہ ہے جس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سابطون سابطون اولا اور سبقت لے جانے والے آگے بڑھنے والے وہی وہ آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا ہی کہنا اولا اکل یہی لوگ مقرب ہیں فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں نعمتوں والی جنتوں میں سلت من الاولین وقلیل من الاخرین الآرین من الاولین ال میں سے بہت زیادہ تعداد میں یہ لوگ ہوں گے جو سابقون مقربون بنیں گے وقلیل من الاخرین اور آخرین میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ ہوں گے اولین سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ زیادہ لوگ ہوں گے جو سابطون مکرم میں شامل ہوں گے اور سابقہ امتیں ہے سابقہ امیا کے رام اللہ علیہ مجمعین کے متبعین اور ان کے پیلوکار ان میں سے بھی کچھ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو سابقون مقرر کے اندر شامل ہوں گے اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری امت بعد میں آئی ہے سب سے آخری امت ہے لیکن یہ ابازون کیسے ہو گئی اور جو ہم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں وہ اوز ہونی چاہیے تھی وہ آخری آخری کیسے ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر ہے آٹھ سو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو را رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا نہ ثابت و نہ یوم الطیا ہاں آخر میں آنے والے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے سب سے سبقت لے جانے والے ہوں گے بہ داس انا ہم اوت الکتاب قبلینا ہاں یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے جو سابقہ امتیں ہیں ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی ہے لیکن یوم اللہ فوری دا علیہ اور پھر یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن ان لوگوں پر عبادت کرنا فرض کیا گیا تھا لیکن انہوں نے فخت رسوفی جمعہ کے دن میں اختلاف کیا فہدان اللہ اللہ تعالی نے ہمیں اس جمعہ کے دن کی ہدایت دے دی توفیق دے دی فن لنا فی تبام لہذا لوگ اس بارے میں ہمارے پیچھے آنے والے ہیں غدن کل یعنی ہفتے کا دن یہودی عبادت کرتے ہیں اور بعد غدن اور جو عیسائی ہیں وہ کل کے بعد یعنی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کا دن عبادت کے لیے خاص کیا یہودیوں کے لیے بھی عیسائیوں کے لیے بھی یہ بات پہلے کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام صلوات سلاوات اللہ علیہ مجمرین کی جو شریعت ہے شروع سے لے کے آج تک ایک ہی ہے بنیادی احکامات ایک ہیں حلال و حرام عبادات سب ایک جیسی ہیں ہاں ان کی غلطیوں کی وجہ سے سابقہ موتوں کی کمیوں کوتاحیوں اور غلطیوں کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حرام چیزیں بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں پرانے مجید میں جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے ایسے ہی ان کے اپنے آمار کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہوئی تو ہوئی وغیرہ المبیات ودین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی جیسا تو سب کو کہا تو جمعے کے دن کا گیا تھا لیکن ان اختلاف کرتے کرتے جمعے کو چھوڑا کوئی ہفتے پہ جا گرا کوئی اتوار پہ اور ہم ہفتے کے دن پہ تھا جمعے کے دن پہ قائم تو اولون سے مراد آخرت میں اولون ہیں یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور جن کو جنت میں بھیجا جائے گا تو قیامت کے دن اولون مقربون بغیر حساب کے جنت میں جانے والے لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ ہوں گے اور دوسری قدروں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے لیکن ان کی تعداد تھوڑی سی ہوگی کم ہوگی ان کو جنت میں جو مقام ملے گا اللہ صفحانہ اعلیٰ فرماتے ہیں فی جنات النعیم یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے سلط من سل تم من الاخرین الآرین من الاولین پہلے لوگوں میں سے ابالون میں سے بہت زیادہ قلیل من آخرین اور آخرین میں سے یعنی دیگر امتوں میں سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے على یہ ایسے تختوں پر آمنے سامنے تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے یوتوف علیہ بلدان مخلون ان پر ہمیشہ رہنے والے بچے وہ دوڑیں گے چکر لگائیں گے من جب اور پیالے اور اس طرح دیگر آب خورے لے کر لا عنها ولا تو اس سے ان کے سر میں درد ہوگا نہ ہی عقلیں زائل ہوں گی اور اسی طرح وفاقی حتن قطیر مما ان کو ہر طرح کے وہ میوہ جات اور پھل ملیں گے جنہیں یہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت بھی جس قسم کا ان کا جیچا ہے وہ حرور اور بڑی بڑی آنکھوں والی سفید عورتیں عریں کامسالمخنون جیسے حفاظت کے تہ کیے ہوئے آبدار موتی ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے جزا بما بیما کا یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے لا لائس ولا لگولا اس میں کوئی لگو بات کوئی گناہ والی بات نہیں سنیں گے الا تیلا سلاما سلاما ہا ہاں جنت میں ان کا جو قول ہوگا جو بات ہوگی وہ سلام سلام ہی ہوگا یعنی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے گالی گلوچ نہیں ہوگی بری باتیں لڑائی جھگڑا وہاں پر نہیں ہوگا اور یہ بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم پر نکلے تو آپ نے فرمایا ردت علیہ المم میرے سامنے امتیں پیش کی گئی فج علیہ مر النبی رجول میں نے دیکھا کہ ایک نبی گزرتے ہیں ان کے ساتھ ایک امتی ہے دوسرے نبی گزرتے ہیں رجلان ان کے ساتھ دو آدمی ہیں والنبی معہ محرحت اور کچھ نبی گزرتا ہے تو اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک گروہ ہوتا ہے والنبی نبی معہ سرحد اور کچھ انبیاء تو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہے ور کثیرا قطیر افق میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے افق کو بند کر دیا افق اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین و آسمان آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دے یعنی اتنا جم غفیر تھا اتنی بڑی تعداد تھی لوگوں کی کہ افق بند ہو گیا تا حد نگاہ انسان ہی انسان نظر آتے تھے میرے لیے کہا گیا امدور ہاکا دار و ہاکدار ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے میں نے دیکھا تو کہا گیا ہا الا امت یہ آپ کی امت ہے ان میں سے ستر ہزار ایسے ہیں ید خلون بغیر حساب جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ کون لوگ ہیں صحابہ کرام اس کے بارے میں چین کو کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حم اللہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے یہ وہ لوگ ہیں لا و تیارون جو بدشگونی نہیں لیتے دوسری ان کی خاصیت کیا ہے ولا قوم دم نہیں کرواتے وہ اللہ جسم پر داغ نہیں لگواتے وہ اللہ رب بلکہ اپنے اللہ پر رب پر تبکل کرتے ہیں سیدنا القاشا بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں انہی میں سے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نان ہاں تو انہی میں سے ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو یہ بات سنی تو ایک اور کھڑا ہوا کہنے لگا کیا میں بھی انہی میں سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سا باقاع کا بھی ہار اکاشا اکاشا سب قد لے گیا ہے بہرحال یہ چند نشانیاں ہیں جن بدوں میں پائی جائیں گی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو دم کروانا کفریہ شرکیہ نہ ہو جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کیا کرتے تھے لیکن اعلی مرتبہ اور فضیلت والا درجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کسی سے دام بھی نہ کروائے اکتوا داغ لگوانا یہ ایک طریقہ علاج ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوہے کو گرم کر کے زخم پر یا جسم کے خراب حصے پر لگایا جاتا ہے چپکا دیا جاتا ہے جسم کے کسی حصے پر درد ہو رہا ہو یا کوئی زخم ہو اور وہ اس کا خون باندھ نہ ہو رہا ہو اس کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں اور اسی طرح جہاں پر جسم کے حصے پر تیپ بھر جائے پھوڑے پنسیاں وغیرہ وہاں پر بھی لوہا گرم کر کے لگاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ علاج ہے لیکن شریعت نے اسے اس منع کیا ہے تو بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو جسم پر داغ نہیں لگواتے ولا یہ تیسری نشانی کیا ہے کہ وہ بد شگونی نہوسک نہیں پکڑتے ہمارے ہاں تو عام ہے نا یہ کام او جی فلانا بندہ ہی منوس ہے اس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا نہیں ایسا نہ ہو جو بھی کام ہونا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا کی طرف سے ہونا ہے تو نہوسک نہیں پکڑنی کہتے ہیں جی میں صبح سویرے فلاں کام کرنے گیا راستے میں وہ بندہ مل گیا بس اس کی وجہ سے کام سارا خراب یہ بدش نہیں ہے ایسے نہیں وہ اللہ يَتَوَكَّلُونَ میں چوتھی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ رب العالمین پر توقل کرتے ہیں اللہ نے کہا ہے وہ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مؤمنوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ عنا ہوا پر ہی تبقل کریں اللہ تعالیٰ پر ہی اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بلکہ مین نے اجازت کی اللہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جیلت ان کے دل ڈر جاتے ہیں واطلیت الحم آیات ہوں اور جب اس اللہ کی آیات اہل ایمان پر تلاوت کی جاتی ہیں زیادت ہوں ایمانا تو اللہ تعالیٰ کی آیات اہل ایمان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں مؤمنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ ادایت وکالون اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے بن جاتے ہیں یعنی قرآن مجید کی تلاوت اللہ رب العالمین کے احکامات کو سیکھنا سننا سمجھنا یہ بھی اللہ رب العالمین پر تبکل میں اضافے کا باعث بنتا ہے تو بہرحال یہ چار خوبیاں ہیں جن کا حامل بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا داغ نہیں لگواتے دم نہیں کرواتے بدشگونی نخوصت نہیں لیتے وہ اللہ اور اللہ رب العالمین پر توقل کرتے یہ چار صفات بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ بھی ان امیدواروں میں شامل ہو جائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں اب ظاہری بات ہے جس میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں کیا وہ سارے گناہوں سے بچ جائے گا نہیں گناہوں سے بچتا تو کوئی انسان بھی نہیں ہے جتنی مرضی کوشش کر لے لا محالہ اسے کوئی نہ کوئی گناہ کبیرہ نہ صحیح سگیرہ سرزد ہو جاتا ہے لیکن جب بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین پر ایسا اعتماد اور توقر ہو جاتا ہے تو ان الاحسانات یود السیئات بندے کی نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں نیکیاں ہی گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں پھر بندہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرتا ہے اس کے استغفار کے نتیجے میں اس کے چھوٹے موٹے گناہ وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں فرض بندے سے رہ جائے چھوٹ جائے وہ اس کو ادا کرنے کی جلد از جلد کوشش کرتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال ہو جاتا ہے یہ پہلا گروہ تھا اہل جنت کا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے اہل جنت کا دوسرا گروہ جن کا حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب ہونے کے بعد ان کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ سبحانہ عالہ ہوا فرماتے ہیں تو عما منوت یہ کتاب بولو جن کا نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فیا کو لوہا کتابیا وہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال پکڑنے والا کہ ملاقن عصابیا مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب دیا جائے گا فہو فی عشا تا وہ رضا مندی والی زندگی میں ہوگا ایشو آرام میں ہوگا فی جنت نالیا بلند و بالا محلوں میں اونچے اونچے باغات کے اندر رہنے والا ہوگا پتو فہادانیا کہ جس کے خوشے جس کے پھل بیوہ جات وہ بہت قریب ہوں گے باغات اونچے ہوں گے لیکن پھل توڑنے کے لیے مشقت نہیں کرنا پڑے گا پتو فہادانیا پھل ان کے قریب قریب ہوں گے شربو اشوراب ام بما اسلف فی فل فلیا مل انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو یہ ان احمال کا سلا ہے جو تم سابقہ ایام میں کرتے رہے یعنی یہ سب کچھ اس کو مل رہا ہے ناما مال دائیں ہاتھ میں ملا تو اس نے کیا کہا انی دننت انی بولا کن حساب مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب دیا جائے گا میرا حساب کتاب ہوگا اگر یہ ایک بات آدمی کے ذہن میں آ جائے زندگی بھر اس کو یاد رہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے تو یقیناً اس کا ناما مال اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں نہیں ملے گا کیوں جب اس کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے حکامات بجا لانے میں کوتا ہی نہیں برتے گا وہ زندگی کی مشکلوں پریشانیوں پر اللہ تعالی کا گرا شکوا نہیں کرے گا بلکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے گا کیوں اس کو پتہ ہے انی بولا کہ ایسا یہ حیات چند روزہ گزر جائے گی اور پھر بالآخر میں نے اللہ حب العالمی کی حضور پیش ہونا ہے اور مجھے اپنے اعمال کا سلا اور بدلا دیا جائے گا وہ اپنی طاقت اور قوت کی بنا پر کمزور پہ ظلم نہیں کرے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں تو میں بچ جاؤں گا اپنی دولت قوت طاقت سب کچھ استعمال کر کے لیکن آخرت میں تو میں نے اللہ کو حساب دینا ہے یہ ایک بنیادی مرکزی نقطہ ہے اگر یہ کسی بندے کو سمجھ آ جائے اور وہ اس کو اپنے پلے باندھ لے تو اس کا نام ناماعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملنے کے چانسز وہ تقریباً نوے فیصد سے زائد ہو جاتے ہیں بلکہ سو فیصد ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ ن تعالیٰ نے اسحابئی کا تذکرہ کیا ہے دائیں ہاتھ والے لوگ اللہ سبحانہ ن تعلیٰ فرماتے ہیں وہ صحابل یمی ماں اسابل دائیں ہاتھ والے ماں اصحاب ال یہ دائیں ہاتھ والے کیا ہیں فی صدری مخلود ایسی بیریوں کے باغات میں ہوں گے جن بیریوں پر کانٹے نہیں دنیا میں تو بے کانٹا بیری کوئی نہیں بیری کے کانٹے بڑے مشہور ہیں چھوٹا جی سا بھی درخت ہو بیری کا تو اس کے کانٹے بے شمار ہوتے لیکن جنت میں بیری ہوں گی مخلوط بے کانٹا ان کے اوپر کوئی کانٹے نہیں ہوں گے وہ دل ممدود اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے وہ ماں مسکوب اور پانی کے جھرنوں میں وہ فاقحت کثیرا اور بہت زیادہ باجات میں یعنی ایسے باغات میں جہاں بہت زیادہ پھل ہوں گے لامختوا لا ممنوع پھل ایسے ہوں گے نہ تو وہ ختم ہوں گے اور نہ ہی انہیں ان پھلوں سے روکا جائے گا لامکتور والا منفروشی لا مرفو آ اور ان کے بستر بہت بلند و بالا اونچے اونچے ہوں گے اِنَّا نا ہن انشاء ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ان کو بنایا ہے فج اللہ اور ہم نے ان کو کماریاں پیدا کیا ہے یعنی جنت کی عورتوں کو حلوں کو عروبن اطرابا یہ عروبن خامدوں کی پیاریاں خامد سے محبت کرنے والی ہیں عروبا کہتے ہیں اس عورت کو جو خامد کو محبوب ہو اور خامد کے ساتھ وہ عورت بھی محبت کرنے والی ہو اطرابا اور ہم عمر خامدوں کی پیاریاں اور ان کی ہم عمر عورتیں ہوں گی صحابل یمین کن کے لیے دائیں ہاتھ والوں کے لیے سلۃ تم الباسمن الآرین یہ دائیں ہاتھ والے امت محمدیہ میں سے بھی بہت زیادہ لوگ ہوں گے اور آخرین سابق قومتوں میں سے بھی بہت زیادہ لوگ اسحابل یمین ہوں گے سابقون مکرابون امت محمدیہ کے زیادہ ہوں گے اور سابق قومتوں کے کم لیکن اصحاب الیمین امت محمدیہ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے اور سابقہ امتوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے اسی طرح ایمان والوں کا تیسرا گروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں جنت اور جہنم کے درمیان آراف میں بٹھا دیں گے اصحاب الآراف جنہیں کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ملکیاں قیامت کے دن میزان اور ترازو رکھا جائے گا فتوزن الحسنات و نیکیاں اور برائیاں اس میں تولی جائیں گی فمان راجہت حسنات جس کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہو گئی کالی تن ایک دانے کے برابر بھی یعنی تھوڑی سی نیکیاں بھی برائیوں سے زیادہ ہو گئی الجنہ. وہ جنت میں چلا جائے گا جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا سی آتو اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی اصحاب یہ لوگ آراف ہے آراف والے ہیں یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ان لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہو گئے اللہ سبحانہ ہوا تو فرماتے ہیں ابینا <عِجَاب> ہوا ان کے درمیان یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک ایجاب اور پردہ ہوگا وہ <الْعِجَاب> اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے یا ریفونا کل لمبی وہ سب کو ان کی نشانیوں سے ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے جنتی اور اہل جنت کو وہ پکار کے کہیں گے تم پر سلامتی ہو لم ید حلوہ ہوں وہ اس جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن جنت میں داخل ہونے کی تما رکھیں گے بہرحال یہ ساب آراف کا وہ گروہ ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں بالآخر انہیں اللہ سبحانہ ہو بتا جنت کے اندر داخل فرما دے گا جنت میں جانے والا چوتھا گروہ یہ ان لوگوں کا ہے جن کی برائیاں گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ وہاں اپنی سدا بھولتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا حدیث شفاعت صحیح بخاری کے اندر بڑی طویل حدیث ہے اس میں بھی اس امر کی کافی وضاحت موجود ہے اسی طرح ایک مختصر روایت صحیح بخاری کے اندر ہے سیدنا انس نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من من النار قال لا شعی ال جس بندے نے لا الہ اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی خیر یعنی ایمان موجود ہے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا بندہ مومن ہو کلمہ پڑھنے والا ہے اور ایمان اس کے اندر موجود ہے ایمان سے پیدا ہوتا ہے گیارہ کام کرنے سے اللہ العالمین کی توفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوات ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا مالے غنیمت میں سے خمس ادا کرنا نبی اور رسولوں پر ایمان فرشتوں پر اللہ کی عادل کردہ کتابوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر پر یہ گیارہ کام کرنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے جو لوگ یہ گیارہ کام کرتے رہے لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا تو پھر ان کو بالاخر جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا فرماتے ہیں ویو خرج مینار کال اللہ پفی کل بھی من خیر جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی خیر ہو ایمان ہو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا اور پھر فرمایا ویو خراج میننا رمن کال اللہ اللہ پفی کلب ہی مت کال غرۃ من خیر جس نے لا الہ اللہ پڑھا اور ایک ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہوا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا یعنی ایمان کے بھی درجات ہیں کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے یہ دین کے بنیادی ارکان نماز روزہ حج زک توحید و رسالت کی گواہی اللہ پر ایمان فرشتوں پر کتابوں نبیوں رسولوں پر ایمان یوم آخرت پر اچھی بری تقدیر پر ایمان یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ گناہ کرتا ہے اس کا ایمان کم ہوتا جاتا ہے بد اخلاقی ہے تو اس کا ایمان گرے گا دھوکہ فراڈ غیبت چگلی حرام خوری یہ سارے گناہ بندے کے اعمال یہ اس کے ایمان کے گراف کو گراتے رہتے ہیں نیکیاں کرتا ہے تو اس کا ایمان اور بڑھتا جاتا ہے یہ فردی کاموں کے علاوہ نقلی سلاقات ہیں خیر کے کام ہیں اچھے اخلاق ہیں یہ بندے کے ایمان کو بڑھاتے ہیں لیکن ایمان جب تک بندے کے دل میں رہے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا مومن آدمی اب ہمیشہ جہنم میں نہیں ٹھہرے گا جہنم میں ہمیشہ کی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں ایمان نہیں اور ایمان یہ گیارہ کاموں کے مجموعے کا نام ہے یہ گیارہ کام بندہ جیسے تیس کیسے بھی کرتا رہے اس کے علاوہ اس سے جو غلطیاں کوتایاں کمیاں ہوتی ہیں وہ اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکیں گی جنت میں جائے گا لیکن جہنم سے ہو کے جنت میں جانے کی بجائے بہتر کیا ہے کہ بندہ سیدھا جنت میں جائے اس لیے دیگر گناہ والے کاموں سے بندہ بچتا رہے نیکیاں بے شک زیادہ نہ کرے یہ دین کے جو بنیادی گیارہ کام ہیں یہ کر لے اور نیکی بے شک نہ کرے لیکن گناہوں سے بچ جائے وہ آدمی سیدھا جنت میں جانے والا بن جائے گا اللہ سبحانہ ہوا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما توفیقی اللہ بلّہ ال ہی توکل تو لے